الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وإذن <تصفيق> الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قافوا القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نظيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة محتدون صوم میں اور صبر میں بڑی گہری مناسبت اور مشابہت حقیقت اور سمرے اور نتیجے کے اعتبار سے صبر اور سوم دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں ہم جسے روزہ کہتے ہیں عربی میں اس کو سوم کہتے ہیں اور سوم کی حقیقت میں رکنا داخل ہے تو اسٹاپ رکنا عربی میں سوم کی تشریح کس طرح کی جاتی ہے اور سوم المفتی رات کے کہ سوم کہتے ہیں روزہ توڑ دینے والی ہر چیز سے رک جانا یعنی صبر کی حقیقت میں رکنا داخل ہے جس طرح صوم کی حقیقت میں رکنا داخل ہے صوم رک جانا پانی پینے سے رک جانا کھانا کھانے سے رک جانا شہوت سے رک جانا یہ ہے سوم کی حقیقت رک جانے اسی طرح صبر کے مفہوم میں بھی رکنا داخل ہے اس کی بھی حقیقت رکنا ہے جیسے کہا جائے لا سبرلی تو آئی کین ناٹ it اٹ از ناٹ بیئربل یہ ناقابل برداشت ہے میں اسے برداشت نہیں کر سکتا یعنی ریکشن سے میں اپنے آپ کو روک نہیں سکتا تو غور کیجیے تو صبر کے مفہوم میں بھی رکنا داخل ہے ایک حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسبورہ سے منع فرمایا ہے نہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انیل مسبورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسبورہ سے روکا ہے مسبورہ کیا ہوتا ہے مسبورہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے باندھ دیا گیا ہو باندھنے کے بعد اس پر تیر سے نشانے کی مشق کی جائے تو ایسے جانور کو مسبورا کہتے دیکھیے اسے بھی روک دیا گیا وہ بھاگ نہیں سکتا یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ صبر کی حقیقت میں رکنا داخل ہے عربی میں ایک لفظ ہے سوبار جس کو ہم انڈین فک بولتے ٹیمرنڈ املی سوبار کہتے ہیں املی کو اور املی کے خواص میں سے ایک خاصا قبض ہے آدمی املی کھائے تو اسے قبض ہو جاتا ہے اور قبض مانے روک دینا رکنا اور اس کے لیے ایک محاورہ بھی ہے لم صبری یب کفی کو بو آف مائی پیشنس یعنی میرے سبر کی کمان میں کوئی تیر نہیں رہ گیا یعنی جب تک تیر کمان پہ رکا ہے تب تک تو صبر ہے اور تیر کمان سے نکل گیا تو لا صبر ہے ہم یہ ثابت کر چکے کہ جس طرح صوم کی حقیقت میں روزے کی حقیقت میں رکنا داخل ہے ایسے ہی صبر کی حقیقت میں رکنا داخل ہے ٹو اسٹاپ ٹو بیئر نتیجے اور سمرے کے اعتبار سے بھی دونوں میں بہت گہری مشابہت ہے مناسبت ہے جیسے روزے کے بارے میں حدیث پاک کیا ہے حدیث کس طرح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن ادم يضاف الحسنات عشر امثالها الى سبع مئات ضعف قال الله تعالى الا الصوم فنه لي وانا اجزي به يدع شهوته وطعامه من اجلي ولا روزوں کا بیان ہے یہ حدیث ابو لائیں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نیکی کا سواب دس گنا سے لے کر کے سات گنا تک ہے کسی نیکی کا سواب 10 گنا ہے کسی نیکی کا سواب بیس گنا ہے کسی نیکی کا سواب تیس گنا ہے ہر نیکی کا ثواب متعین ہے دس گنا سے لے کر کے سات گنا تک لیکن ایک نیکی ایسی ہے کہ اس کا اجر اس کا بدلہ اس کا ثواب اس کا نتیجہ اس کا سمرا اس کا رزلٹ متعین نہیں ہے قال اللہ تعالی اللہ سوم اللہ فرماتا ہے سوائے روزے کے سوم کے فی نہ لی یہ عبادت میرے لیے ہے وہ اناجی بھی میں اس کا بدلہ دوں گا یعنی اس پر نہ تو دس نیکی کا اجر ہم نے رکھا ہے دس گنے کا نہ بیس گنے کا نہ تیس گنے کا نہ سات سو گنے کا بلکہ ہم اپنی شان کے مطابق روزے داروں کو روزوں کا بدلا دیں گے یعنی یہ وہ عبادت ہے جس پر کوئی نیکی متعین نہیں کی گئی ہے اللہ اپنی شان کے مطابق روزے داروں کو ان کے روزوں کا حر دے گا اور اس کی وجہ بھی فرمائی ذرا میرے بندے کو دیکھو یہ داؤ شہوت اہوت عام میناجلی اپنی شہوت کو اور کھانے کو میری وجہ سے روک دیتا ہے میری وجہ سے کھانا نہیں کھاتا میری وجہ سے شہوت رانی نہیں کرتا اور یہ بھی سن لے روزادار کہ ان کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک تو خوشی انہیں جب ہوتی ہے جب وہ افطار کر رہے ہوتے ہیں ان دفتر ہی اور دوسری خوشی آخرت میں ایک خوشی دنیا میں افطار کے وقت انہیں ملتی ہے اور دوسری خوشی اس وقت انہیں حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے فرحت ال رب ربی اپنے رب سے ملاقات کریں گے تب انہیں بہت خوشی ہوگی یہ دو خوشیاں ہیں روزے دار کے لیے اور اس روزے کی فضیلت کہ میدا خالی ہونے کی وجہ سے پیٹ سے جو بخارات اس کے منہ کی طرف آتے ہیں ان کے اندر ایک طریقے کی بدبو ہوتی ہے لیکن اس بدبو کی ویلویشن اس بدبو کی اہمیت اللہ تبارک کو تعالیٰ کی نگاہ میں حدیث کا آخری ٹکڑا بتا رہا ہے اللہ تبارک کو تعالیٰ کی نگاہ میں اس کے منہ کی بدبو مشک سے بھی زیادہ اچھی ہے استدلال یہ کرنا تھا کہ صوم یعنی روزہ ایسی عبادت ہے جس کا کوئی اجر متعین نہیں ہے اللہ اپنی شان کے مطابق اس عبادت کا بدلہ دے گا اور صبر کے بارے میں بھی یہی بات قرآن میں کہی گئی ہے کہ صبر ایک ایسی نیکی ہے کہ اس پر بھی کوئی اجر متعین نہیں ہے اللہ نے فرمایا ان اجرہم بغیر حساب بے شک صابرین کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا وہ بھی بلا حساب یعنی یہ بھی ایک ایسی نیکی ہے جس پر کوئی ازر متعین نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صابرین کو بھی اپنی شان کے مطابق اجر دیں گے تو حقیقت کے اعتبار سے بھی اور نتیجے کے اعتبار سے بھی سوم اور صبر دونوں میں بڑی حد تک مناسبت اور مشابہت ہے بعض حدیثوں کے اندر تو آیا ہے کہ یہ ایک طرف تو شہر سوم ہے رمضان دوسری طرف یہ شہر صبر ہے رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے سوم کا مہینہ ہے ساتھ ساتھ سبر کا مہینہ ہے اس طرح صبر اور سوم دونوں حقیقت اور نتیجے کے اعتبار سے ایک ہو گئے صبر کے مقام کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ بلا شبہ صبر کو تمام نیکیوں کی ماں کہا جا سکتا ہے اور یہ دولت سب کو نصیب نہیں ہوتی صبر کی دولت سب کو نصیب نہیں ہوتی اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے رسول کو خطاب کر کے وصبر وما وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اے ہمارے حبیب آپ صبر کیجئے اور آپ کو صبر مل ہی نہیں سکتا مگر اللہ کی توفیق سے یعنی صبر اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ جسے توفیق دے دے اسی کو یہ دولت ملتی ہے اللہ جسے توفیق نہ دے اسے صبر کی دولت نہیں ملتی ہے اللہ کی مدد سے اللہ کی توفیق سے یہ نعمت کسی بندے کو ملتی ہے وصور ہما صبر کا اللہ اے ہمارے رسول آپ صبر کیجئے اور آپ کا یہ صبر اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ہے یعنی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کی توفیق نہ ہو تو کسی بندے کو صبر حاصل نہیں ہو سکتا صبر کی دولت نہیں مل سکتی اس کی اہمیت ہی کی بنا پر قرآن میں صبر کا تذکرہ نبے مرتبہ آیا ہے پورے قرآن میں صبر کا ذکر نبے مقامات پر آیا ہے جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا میں جس شخص کو صبر کی دولت میسر نہیں ہے وہ کوئی بڑا کام کر ہی نہیں سکتا جو جتنے بڑے صابر ہوتے ہیں وہ اتنا بڑا کام اس دنیا میں کر کے چلے جاتے ہیں جو آدمی بے صبرا ہوتا ہے دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا بال دیگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ صبر ایک برج ہے ایک پل ہے اور کامیابی اور سکسیس اس پل کے اس پار ہے اگر آدمی کو سکس چاہیے کامیابی چاہیے تو سبر کے اس برج کو کراس کرے ادھر جائے اور ناکامی اگر دیکھنا ہے تو پل کے اسی طرف رہے تو سبر ایک پل ہے اور کامیابی اس پل کے اس پار ہے جس آدمی کو کامیابی چاہیے وہ سبر کے اس پل کو حبور کرے کراس کرے اور جسے کامیابی نہیں چاہیے وہ پل کے اسی طرف رہے ناکامی صبر کے پل کے اس طرف ہے اور کامیابی صبر کے پل کے اس طرف صاحب کرام کی ترقی کا اور وہ بھی حیرت انگیز ترقی کا راز اسی صبر میں پنہا تھا صحابے کرام نے دنیا میں اتنی بڑی کامیابی جو حاصل کی آپ دیکھیں گے تو اس کے پس منظر میں اس کے بیک گراؤنڈ میں صرف ایک ہی چیز نظر آئے گی وہ ہے صاحب اکرام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر جمیل تیرہ سالہ زندگی مکی آپ تاریخ کی اوراک پلٹ کر دیکھیں تو آپ کے روپتے کھڑے ہو جائیں گے ظلم کا وہ کون سا طریقہ ہے جو ان کے اوپر استعمال نہیں کیا گیا ظلم و جور کے وہ کون سے پہاڑ تھے جو ان کے اوپر توڑے نہیں گئے کہیں خبا برت کو لٹا کر کے ان کی پیٹھ کو داغا جا رہا ہے کہیں بلال حبشی کو ریگستان مکہ میں گھسیٹا جا رہا ہے اور ان کی زبان پر صرف آحت آہد, آہد کے سوا کچھ بھی نہیں سبر کی ان مشکل منزلوں سے نکلے ہیں اور جب نکلے ہیں صبر کی اس بھٹی میں تب کر کے تو دنیا کا کوئی طوفان روک نہیں سکا ہے دریا پہاڑ ہوای, توفان ہر ایک سے ٹکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکی ہے اس رکیے اس لیے کہ یہ صبر کی بھٹی میں اچھی طرح تپا دیے گئے تھے کندن بن گئے تھے حضرت سعید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نہو جو ایران کے فاتح ہیں ان کا ایک واقعہ علامہ احمد الدین ابن کثیر نے اپنی تاریخ کی کتاب البدایہ والنہائیہ کے اندر لکھا ہے کہ سعید ابن ابی وقاص نے ایران کے بادشاہ یزدگرد کے دربار میں مسلمان قاسدوں کو مسلمان ایلچیوں کو مسلمان امبیسڈرس کو مسلمان ایلچیوں کو بھیجا انہوں نے دربار میں پہنچ کر کے بڑی بے خوفی کے ساتھ تقریر کی جبکہ شاہی درباروں کا حال یہ ہوتا تھا کہ آدمی نظریں جھکائے زمین کی طرف دیکھتا رہتا تھا مجال نہیں کہ بادشاہ کی نگاہوں میں نگاہ ملا سکے اور یہ لوگ بڑی بے خوفی سے بادشاہ کی آنکھوں میں آخر ملا کر کے تقریر کر رہے ایران کے بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اگر یہ قاعدہ نہ ہوتا کہ ایلچی قتل نہ کیے جائیں ایمبیسڈر قتل نہ کیے جائیں تو میں تم لوگوں کو ابھی قتل کر دیتا اور تم لوگ یہاں سے جاؤ میں ایک بہت بڑا لشکر رستم کی کمانڈ میں بھیج رہا ہوں یہ لشکر جب پہنچے گا تو تمہیں قادسیہ کے خندق میں دفن کر دے گا اور اس کے بعد اسے کچھ سوجھا اس نے کہا کہ یہ جتنے بھی کافی آئے ہیں جتنے بھی ایلچی آئے ہیں ان میں سب سے موزت کون ہے سب سے بائزک کون ہے سب سے زیادہ رتبے والا کون ہے حضرت عاصم ابن امر رضی اللہ تعالی نے آگے بڑھے تاکہ میں ہوں ملازموں کو حکم دیا کہ مٹی کا ایک ٹوکرا اس کے سر پہ رکھ دو اور دربار سے بھگا دو ملازمین مٹی کا ایک ٹوکرا لے کر کے آئے ٹوکرے میں مٹی بھری ہوئی تھی اور مٹی کا وہ ٹوکرا آسم ابن امر کے سر پر رکھ دیا گیا اور انہیں دربار سے نکال دیا گیا جب یہ مٹی کا ٹوکرا لے کر کے حضرت سعد ابن ابھی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تاکہ ہم کو مٹی کا یہ ٹوکرا دے کر کے دربار سے نکال دیا گیا تھا حضرت صادر نے ابھی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے بہت خوش ہوئے اور کہا اب شروع فخت و اللہ آتا اللہ اکالی خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالی نے ایران کے بادشاہ کے ملک کی کنجیاں تمہیں دے دی ہیں دیکھو صبر دیکھیا اب نہیں ہوا کہ ہمارے سر پر مٹی کا ٹوکرا رکھ کر کے ہمیں دربار سے نکالا جا رہا ہے بلکہ اس ذلت کے اندر بھی انہوں نے ایک خوشگوار بات ڈھونڈ لی ذلت کے اندر بھی عزت کا پہلو نکال لیا یہ ہے صبر یعنی ذلت کے اندر سے عزت کا پہلو نکال لینا اسی کو صبر کہتے ہیں بظاہر بادشاہ نے ان کو زلیل کر کے نکالا تھا لیکن حقیقت میں اپنے ملک کی مٹی دے دی تھی اس سے حضرت صادم نے ابھی نے یہ پال لیا کہ ان لوگوں نے اپنا ملک ہمارے حوالے کر دیا ہے اس کو صبر کہتے ہیں یعنی ری ایکشن کی سائیکولوجی نہ ہو ری ایکشن کی نفسیات آدمی کے اندر نہ ہو تو سمجھو اس شخص کے اندر صبر موجود ہے और एक बात और याद रखिए कि जितना बड़ा काम होता है उतना ज्यादा आदमी को सब्र करना होता है एक एम करने वाले बच्चे को कितनी मेहनत करनी होती है एक इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे या बच्ची को कितनी मेहनत करनी होती है एक आई बनने वाले बच्चे को रात दिन कितने घंटे पढ़... पढ़ने पड़ते हैं अंदाजा लगाया जा सकता है अठारह अठारह घंटे बीस बीस घंटे पढ़ते हैं تب اس صبر کے ذریعے وہ کامیابی کی منزل تک پہنچتے ہیں. کوئی آدمی اگر بے سبرا رہا اس نے دنیا میں صبر نہیں کیا تو ایسے بے صبروں کو تاریخ ہسٹری کوڑے دان میں پھینک کر کے آگے بڑھ جایا کر دیے تو تاریخ کے کوڑے دان میں پڑے رہتے ہو کامیاب وہی ہوتے ہیں اس دنیا کے اندر جن کے اندر صبر ہوتا ہے اور میں نے یہ بھی کہا کہ جتنا بڑا کام ہوتا ہے اتنا زیادہ اتنا بڑا صبر آپ کو کرنا پڑتا ہے دیکھیے موسا سے مقابلہ ہوا جادوگروں کا حقیقت کو انہوں نے سمجھ لیا اور ایمان لے آئے ایمان لانے پر فرعون کا جو ریئیکشن ہوا فرعون نے جو کہا قرآن حکیم نے اسے لکھا ہے اور اس کے جواب میں جادوگر مومنین نے جو اب ایمان لے ہے ان کا ریئکشن کیا تھا وہ دیکھئے قرآن حکیم نے ذکر فرمایا پالا آمن تم لہو نے کہا تم لوگ بغیر میری اجازت کے ہی مان لے آئے ہو اس کا مطلب ہے تم لوگوں نے موسا سے ساز بات کر رکھی تھی ان قریب تم لوگ اس کا انجام جان لوگے میں ایک ہاتھ کاٹ لوں گا اور مخالف سے پیر کاٹ لوں گا اور تم لوگوں کو سولی دے دوں گا دیکھیے کتنا بڑا اور کتنا دشوار مرحلہ ان کے سامنے ہے یہ کیا کہتے ہیں جو تجھے کرنا ہو کر لے ہم لوگ توحید سے پھر نہیں سکتے ایمان کی جو دولت ہمارے سینوں میں آ گئی ہے ہم اس ایمان کی دولت کو دوبارہ اپنے سینوں سے نکالنے والے نہیں اور اپنا انجام دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں سولی دی جانے والی ہے دعا کرتے ہیں مسلم اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے دیکھیے یہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمیں صبر دے بلکہ صبر کو انڈیل دے اس لیے کہ مرحلہ بہت مشکل ہے سولی دی جانے والی ہے جان سے ہاتھ دھونا ہے اس موقع پر سبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو اے اللہ ہمارے اوپر سبر کو انڈیل دے اے پور آؤٹ پیشنس آنس یعنی اے اللہ ہمارے اوپر سبر کو انڈیل دے سبر آتا نہیں بلکہ سبر کو ہمارے اوپر انڈیل دے تو جتنا بڑا معاملہ ہوگا جتنا دشوار گزار مرحلہ ہوگا اتنے ہی زیادہ صبر کی ضرورت ہے اللہ تعالی نے کی تاریخ فرمائی ہے سورہ بقرہ کے اندر شاید فرمایا آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں انجن ان کے, اس صبر کے بدلے میں ہم کیا دیں گے تین چیزیں سلواتم ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے رحمتیں اللہ کی رحمتیں صابرین کے اوپر وہ اور جو چیز ہو گئی ہے اس کا نیمل بدل کوئی چیز چلی گئی اس سے اچھی چیز عطا کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ صبر کے بدل ایک تو اللہ کی رحمتیں صلوات دوسرے رہما یعنی اس کا نیمل بدل وہ الائی کا حمل اور ہدایت کی بدل سے ہم سرفراز کریں گے دیکھو صبر کے بدلے میں تین نعمتیں آتا ہوں صبر ایوب مشہور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے اس نبی کے صبر کی تعریف فرمائی ہے سورہ سوب کے اندر اللہ نے اشاد فرمایا اننا وجدنا اللہ تعالیٰ نے حبیب نے حبیب ایک تابعی ہی ہیں وہ روتے جاتے تھے اور یہ آیت پڑھتے جاتے تھے کہ اللہ اکبر اللہ ہی اپنے اس نبی کو صبر دینے والا اور خود ہی تعریف کرنے والا انا وجدنا حسا ہم نے اپنے بندے ایوب کو صابر پایا مال میں آزمایا صبر کیا انہوں نے. اولاد میں آزمایا, تو صبر کیا تالا صبر, اچھا صبر کی وجہ سے حضرت ایوب کی تاریخ فرما رہا ہے نیما لبھ کتنا اچھا بندہ ہے میرا حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل سے کہہ رہے ہیں بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں یعنی گویا اللہ تبارک و تعالی کو تیری قربانی مطلوب ہے جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا تومر ستجدن انشاء من جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا وہ آپ کر گزریے مجھے زبا کر دیجیے انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے دیکھیے اس کا مطلب یہ کہ اپنی جان دے رہے ہیں اور جان سے زیادہ قیمتی کوئی شے انسان کی نگاہ میں نہیں ہوتی اور اتنے بڑے کام کے لیے بہرحال صبر ضروری ہے حضرت اسماعیل فرما رہے ستنیشا اللہ من ان قریب آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے صبر کا پھل دیکھ رہے ہیں آپ اس کے مقابل میں بے صبری ایک نبی ہیں حضرت یونس ان کو بابل کے شہر نینوا کی طرف بھیجا گیا تھا اور یہ ضابطہ ہے رسولوں کے تعلق سے قاعدہ ہے رسولوں کے تعلق سے کہ جب تک اللہ حکم نہ دے تب تک بستی چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتے اسی وجہ سے دیکھیے آپ تیرہ سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے جب تک ہجرت کا حکم نہیں ہوا اللہ کی طرف سے آپ مکہ سے نہیں نکلے ہر قسم کی پریشانی آپ جھیل گئے جب تک حکم نہیں ہوا نے مکہ نہیں چھوڑا یہ رسولوں کے بارے میں قاعدہ ہوتا ہے کہ جہاں انہیں بھیجا جاتا ہے دعوت و تبلیغ کے لیے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تب تک وہاں سے ٹلنے کی اجازت نہیں ہوتی حضرت یونس علیہ السلام قوم سے زچ آ کر کے قوم سے تنگ آ کر کے غصے میں نکل پڑتے ہیں اللہ تبارک تعالی نے فرمایا میرا یہ نبی میرے قانون کو توڑ کر نکلا ہے میری اجازت کے بغیر نکلا ہے غصے سے نکلا ہے وہ جنونی مغا سی بن سے یہ مچھلی والا نکلا ہے وہاں سے اور غور کیجئے یہ بے سبری سے نکلے صبر نہیں کیا انہوں نے بلکہ بے سبری کی وجہ سے یہ اس شہر سے نکل آئے کہاں پہنچ گئے مچھلی کے پیٹ میں نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ بے سبرے ہوتے ہیں جو لوگ صبر نہیں کرتے انہیں حالات اور مسائل نکل جایا کرتے ہیں آج مسلمان بے سبرے ہو گئے ہیں اس وجہ سے انہیں طرح طرح کی مشکلات درپیش ہیں طرح کے مسائل پہ گرفتار ہیں حضرت یونوس کے اس واقعے سے سبق لیجیے کہ جو بے سبرا ہوتا ہے اسے مچھلی نکل جاتی ہے ایسے ہی جو مسلمان بےسبرے ہوتے ہیں انہیں حالات اور مسائل کی مچھلیاں نکل جاتی ہیں مشکلات کی مچھلیاں انہیں نکل جاتی ہیں حضرت یونس علی اسلام کے واقعے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے بے بےصبری سے کتنا نقصان ہوتا ہے ٹائمس آف انڈیا میں ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا یہ تقریباً انیس سو چھیاسی کا واقعہ ہے پندرہ جنوری کا پندرہ جنوری انیس سو چھیاسی انڈین ایئر لائنز کا ایک طیارہ فلائٹ نمبر 406 یہ بامبے سے دہلی کے لیے اڑا لیکن پندرہ منٹ بعد ہی پھر دوبارہ بمبئی کے ایئرپورٹ پہ اتر گیا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ بمبئی سے جب یہ دلّی کے لیے تیار آ فلائی ہوا تو پندرہ منٹ لیٹ ہو کر کے اڑا پندرہ منٹ بمبئی ایئرپورٹ سے لیٹ اڑا جب یہ سیارہ فضا میں بلند ہوا تو ایک مسافر نے جہاز کے کیپٹن بٹناگر کو ایک نوٹ بھیجا کہا کہ اس بات کی وضاحت کی جائے کہ جہاز پندرہ منٹ بمبئی ایئرپورٹ سے لیٹ کیوں اڑا ہے کیپٹن بٹناگر نے اس مسافر کو کاک میں بلایا ادھر آ جاؤ وہ مسافر آیا نے وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ بھائی کچھ ٹیکنیکل خرابی ہو گئی تھی गई کے اندر اس وجہ سے ہم کو پندرہ منٹ لیٹ پڑنا پڑا اس کی وجہ خرابی تھی تیارے میں کائل کرنے کی کوشش کی وضاحت کرنے کی کوشش کی لیکن کیپٹن کی وضاحت سے مسافر مطمئن نہیں ہوا اور اس نے کیپٹن بٹناگر کی پیٹ پر ہاتھ مار کر کے کہا آئی ہیو سین مینی پائلٹ لائک یو تم جیسے پائلٹ میں نے بہت دیکھے بات بات بیٹھ جاتے تیاری تو اسی طریقے سے اب بیچارے کیپٹن نے گھبرا کر کے جہاز کو دہلی کی طرف سے موڑ کر کے پھر بمبئی کے ایئرپورٹ پہ اتار دیا بڑی دیر تک ہنگامہ ہوتا رہا اور اس کے بعد ایئرپورٹ والوں نے دوسرے کیپٹن کے ذریعے اس तैयारे को दोबारा दिल्ली की तरफ भेजा जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा तो तकरीबन चार घंटे लेट हो चुका था मुसाफिर को 15 मिनट लेट बर्दाश्त नहीं हुई उसे चार घंटे बर्दाश्त करने पड़े देखो अगर वो सब्र कर लेता تو صرف پندرہ منٹ ہی گئے تھے بے بےسبری کی وجہ سے دیکھو کتنی تکلیف اٹھانی پڑی چار گھنٹے لیٹ ہو گیا یہ ہے بے سبری کی سزا اور یہ ہے بے سبری کا نقصان جو لوگ بے سبرے ہوتے ہیں دنیا میں بھی انہیں پریشانی اٹھانی پڑتی ہے اور ظاہر ہے کہ آخرت میں بے بےسبروں کے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے کامیابی وہاں بھی انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس دنیا کے اندر صبر کر کے جاتے ہیں آج کوئی معاملہ پیش آ جائے ہم لوگ فوراً ریشن لے لیتے فوراً برہم ہو جاتے نئے ہمارا ہر اقدام انتہائی سوجھ بوجھ کے ساتھ ہونا چاہیے رییکشن کی نفسیات یہ صبر کے خلاف ہے آپ کیوں سبق نہیں لیتے حضرت آدم کے دو بیٹوں کے واقعے سے اللہ تبارک نے وہ واقعہ چھٹے پارے کے اندر کے دو بیٹوں کا واقعہ ان لوگوں سے بیان کر دیجئے سچ سچ بالکل کیا واقعہ کہ آدم کے دو بیٹوں نے قابیل اور حابیل نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی حابیل کی دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی قابیل کی اس نے کہا میں تجھے تجھے مار ڈالوں گا میں تجھے قتل کر دوں گا لاک تجھے چھوڑوں گا نہیں میری غلطی کیا ہے میں نے تیرے کیا دیا رہا ہے اس سے کوئی غلطی ہوئی کیا یہی نا کہ قربانیاں دونوں نے پیش کی ایک جی قربانی قبول ہے جی قربانی قبول نہیں ہوئی تیری قربانی کی جی بنیاد پر نہیں تھی اللہ تبار کو تعالیٰ کوئی بھی چیز تکوے کی جی بنیاد پر قبول کرتا ہے تیرے دل میں تقوی نہیں تھی اس وجہ سے قبول نہیں ہوئی تیری قربانی اور جہاں تک مجھے مارنے کی بات کرتا ہے نا لئی بس تئی تختنی اگر تنا ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں اپنا ہاتھ تیرے قتل کے لیے بڑھانے والا نہیں ماں ان ابھی بہت یہ دیے ہی لے کے لیے اجازت تو ہے کہ ڈیفینس میں آپ کسی نے چاٹا مارا تو آپ چاٹا مار سکتے ہیں کوئی قتل کے اقدام کے لیے آپ کی طرف بڑھے آپ ڈیفینس کر سکتے ہیں لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ صبر کریں صبر کے نتائج بڑے عجیب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صابرین کی تعریف فرمائی دیکھیے پورے قرآن میں نبے مقامات پر صبر کا لب آیا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ غیر معمولی اہمیت کی حامل یہ نیکی ہے اور میں نے جیسا کہ کہا کہ صبر کو اگر تمام نیکیوں کی ماں کہا جائے تو بے جانا ہوگا صبر تمام نیکیوں کی ماں ہے بتائیے اس طریقے کی تعلیم ہماری یہ کتاب دیتی ہے قرآن حکیم اس کے باوجود مسلمان دنیا میں ذلیل و خوار رہیں پست رہیں بے صبرے رہیں تو بتائیے ان کی عقلوں پر ماتم کر لینا چاہیے ان کی قسمت کے اوپر افسوس کر لینا چاہیے ان کی حالات کے اوپر افسوس کر لینا چاہیے اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے اور ان کے تعلق سے اور کیا کیا جا سکتا ہے خلاصہ یہ نکلا پوری تقریر کا کہ یہ جو روزے ہم لوگ رکھ رہے ہیں اس کا مقصد ایک طرف تو تقویٰ ہے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں صبر کرنے کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے آپ بھوک کے اوپر صبر کر لے رہے ہیں پیاس کے اوپر صبر کر لے رہے شہرت کے اوپر صبر کر لے رہے ہیں، بھئی اس سے آپ کو کیا فائدہ پہنچانا مقصود ہے بے فائدہ تو نہیں ہے یہ عبادت تقوی کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں اور میں تو یہ کہوں کہ آدمی کے پاس اگر صبر نہیں ہے تو کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا کیوں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جیسی عبادت کو صبر کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ اگر صبر نہیں ہے تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا بتائیے آپ اللہ نے ارشاد فرمایا کہی اے ایمان والو تم مدد حاصل کرو اللہ کی صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے دیکھو یہاں نماز سے پہلے صبر ہے نماز سے پہلے صبر ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے جس کے پاس صبر نہیں وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا نیند کی قربانی دے کر کے مسجد میں آنا ادار ہو رہی ہے مسجد کے اندر آنا اگر آدمی کے اندر صبر نہیں ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے دس دن احتکاب اعتکاب کا مطلب بھی ہوتا ہے رک جانا یعنی بندہ یہ طے کر لیتا ہے کہ اے میرے معبود اب ابھی تک تو میں بھوک سے رکا تھا پیاس سے رکا تھا شاوت سے رکا تھا اب کیا کرتا ہوں میں تیرے در پہ آ کے پڑ جاتا ہوں بس تیرے آسا پہ آ کے پڑ جاتا ہوں اب تو چاہے مجھے ہکال دے اور چاہے تو مجھے اپنی آغوش رحمت میں لے لے بہت بڑی بات ہے مطلب بھی رکنا ہوتا ہے روک لیتا ہے بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے در حقیقت یہ ٹریننگ ہے صبر کی کہ اگر صبر نہ ہو تو آدمی سب سے بڑی عبادت نماز بھی نہیں ادا کر سکتا اور اللہ نے مزدہ سنا دیا ایسے لوگوں کے لیے کوئی آدمی پکڑ لیا گیا کسی جرم کے اندر ماخوذ کر لیا گیا پولیس اسے پکڑ کر کے لے جا رہی ہے کوئی بڑا عہدے دار کوئی بڑا نیتا اس کو دیکھے اور کہے پولیس لے جا رہی نا تجھ کو گھبرا نہیں میں ساتھ ہوں نہیں میں تیرے ساتھ ہوں اس کا کیا مطلب اب بندے کو کتنی تسلی ہو گئی اس آدمی کو کتنی تسلی ہو گئی ایسے اللہ نے فرمایا بتائیے اگر آپ صبر کریں اللہ آپ کے ساتھ دنیا کیا بگاڑ سکتی ہے جس کے ساتھ اللہ ہو جائے دنیا کیا بگاڑ سکتی ہے اللہ کہہ رہا میں تمہارے ساتھ صبر تو کرو تم یہ تی صبر کی فضیلت اللہ تبارک